السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد من ام آبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ولی عمری وحل العقدی تو ہم پڑھ رہے تھے سلح ہیا اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی کہ جب صلح ہوتی ہے یا صلح ہوتی ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کون سے پہلو بہت اہم ہیں کہاں کہاں کتنا کمبرومائز کرنا پڑتا ہے حالات تنگ بھی ہوں تو بھی انسان کو امید سے کام لینا چاہیے اور ہر من بھی بظاہر منفی نظر آنے والی چیز میں سے بھی مثبت پہلو برآمد کرنا چاہیے بہرحال کچھ متعلقہ چیزیں جو کتاب سے علاوہ ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کچھ چیزیں دوبارہ ان کی اہمیت کے پیش نظر ریپیٹ بھی کروں گی یہ جو بات ہے کہ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھنا ضروری ہے اور وہ چیزیں جو ہمیں نہ خوشگوار لگیں یا ناگوار لگیں یا نہ پسندیدہ ہوں ان میں بھی صبر سے کام لیں حوصلے سے کام لیں علم اور تحمل سے کام لیں اور اچھی بات ہی منہ سے نکالیں اور اگر چیزوں کو ان کی اصلیت پر دیکھیں یعنی کسی بھی چیز کو اس کی اصل پر دیکھیں تو بھی اللہ سے اچھی ہی امید رکھیں اگرچہ اس میں کوئی بظاہر خیر نظر نہ بھی آ رہا ہو آج ہم سفارت کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے کہ اس صلح میں کچھ لوگ سفیر بن کر آئے تھے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا بعض اوقات دو گروہ یا دو صاحب معاملہ لوگ آپس میں کسی بات کو نہیں سلجھا سکتے یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو اس صورت میں ایک تیسری چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ہے سفرا یا عام گھریلوں معاملات اور جھگڑوں میں میاں بیوی بی کے مثلا جھگڑے ہیں آپس میں تو ان میں قرآن مجید نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی بی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نبھا نہ کر سکتے ہوں تو کیا کریں فباسو حکم من اہل ہی وحکم من حکم تو مرد اور عورت دونوں طرف کے سالسی یا جو ان کے حکم ہیں یا جو فیصلہ کرنے والے ہیں یا دوسرے لوگ بیچ میں آ کر یعنی دونوں خاندانوں کے وہ آ کر پیچ کروائیں وہ صلاح کروائیں یہ کام کس کو کرنا چاہیے ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے ان کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی ایک علم ہے اور اس کو بھی جاننا ضروری ہے بعض وقت ہم ایسے لوگوں کے حوالے کام کر دیتے ہیں جو پہلے سے بھی کام خراب کر دیتے ہیں الٹے بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں تو ہمارے دین نے اس معاملے میں بھی ہمیں بہترین تعلیم دی ہے تو بہرحال چند واقعات کا ذکر کروں گی سب سے پہلے تو عرواب بن مسعود ثقفی کی گفتگو سن کر مکرز بن ہفس نے کہا کہ مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اچھا جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لہذا وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ مکرض ہے یہ ایک بدترین آدمی ہے یعنی اس سے خیر کی توقع نہیں وہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن امر آ گیا جب سہیل آیا تو آپ نے فرمایا اب تمہارا کام آسان ہو گیا مثلا آپ جاب کے لیے جاتے ہیں بازو کا ایک جگہ انٹرویو دیتے ہیں دوسری جگہ دیتے ہیں تیسری جگہ دیتے ہیں یا ایک ہی جگہ پر بورڈ بیٹھا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک شخص کا معاملہ کچھ ہوتا ہے دوسرے کا کچھ تیسرے کا کچھ آپ وہی ہوتے ہیں آپ وی بھی وہی ہے لیکن فرق کس سے پڑ جاتا ہے فیصلہ کرنے والوں کے نقطۂ نظر کی بنا پر ان کی سوچ کی وجہ سے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں بعض اوقات آپ غلطی پر نہیں ہوتے لیکن جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس شخص کا آپ پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نیک لوگوں سے واسطہ ڈال اچھے لوگوں سے نباہ ہو آپ نے سہیل بن امر کی آمد پر کیوں کہا کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا یہاں آپ نے کیا کیا تھا کسی چیز سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کام آسان ہو گیا اس کے جی ہاں نام کی وجہ سے اسی لیے آپ برے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے راستوں کے نام جگہوں کے نام انسانوں کے نام اگر آپ سیرت کا صرف اس نظر سے مطالعہ کریں کہ کہاں کہاں آپ نے مختلف لوگوں یا چیزوں یا جگہوں کے نام تبدیل کریں یا ناموں سے آپ نے ایک لحاظ سے کرنے چکے شگون لیے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا نام رکھیں یا جگہ کا نام وہاں تو پہاڑوں کے بھی نام تھے تلواروں کے بھی نام تھے ہر چیز کے نام تھے تو ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تو ہمیں بھی نام رکھنے چاہیے وہ اور یہ اسے باتیں نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ نام لیے بغیر وہ اس نے کہا اس نے کہا نام نہیں بولتے تو نام رکھنے سے اور نام بولنے سے کام آسان ہوتے ہیں پھر یہ کہ نام اچھے ہونے چاہیے ناموں کے اندر خوبی کا پہلو ہونا چاہیے برے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے صرف انوکھے ناموں کے شوق میں بے معنی لا یعنی یا غلط معنی رکھنے والے نام نہیں رکھنے چاہیے چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا یا تلوار کا یا کسی بھی اور چیز کا چاہے گھر کا لوگ گھروں کے نام بھی رکھتے ہیں نا بہرحال تو آپ نے فرمایا تمہارا کام اب آسان ہو جائے گا یہ نہ تو غیب کی خبر ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی حکم نکل رہا ہے لیکن لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکلتی ان کے اندر بھی خیر اور شر کا پہلو ہوتا ہے لہذا زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ بری باتیں زبان سے نہ نکالیں برے شگون نہ لیں خواب کی بری تعبیر نہ کریں خواب بھی تو ملک ہوتا ہے نا آپ جیسی تعبیر کرتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے مثلاً آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے کبھی نہ کہے کہ میں اب نہیں یہ کروں گی میں نے نہیں کرنا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کام کر کے کچھ نہیں میں نے کمایا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا یہ ایک طرح سے ناشکری کا رویہ ہوتا ہے اللہ آپ کو نیکی کا موقع دے رہا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ کہ وہ اس میں سے ٹیسٹ کرے گا آپ کو اور آپ ہر بار بولتے ہیں اور منفی بات بولتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ تجربہ کر کے زندگی میں دیکھ لیں کہ نیکی کا وہ موقع لازمن آپ سے چھن جائے گا جس پر آپ بار بار منفی باتیں بول رہے ہیں اللہ آپ سے توفیق چھین لے گا آپ کر نہیں سکیں گے وہ کام اس کا چہ تجربہ بھی کر لیں اور لکھ لیں نصیحت لکھ لیں مثلاً کوئی شخص آ کے کوئی خبر سنا رہا ہے، آپ کہتے تو یہ تو ہونے کا ہی نہیں مت کہیں یہ کیونکہ سوچ کا بہت سی چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے وہ چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں، ویسے ہی نظر آنے لگتی ہیں. ساری چیزیں اسی طرف اسی سمت، اسی ڈائریکشن پہ سفر کرنے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ آپ کی شخصیت کا مثبت ہونا ہے ہر چیز میں مثبت چیز اور مثبت رخ کو دیکھنا ہے انتہائی تاریکی میں بھی روشنی کو تلاش کر لینا ہے ہم میں سے ہر ایک نے اسے سنت سمجھ کر اپنے اندر لانا ہے برے بول نہ بولیں منفی باتیں نہ کریں نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں حتی کہ ہمارے جسم کو رواں رواں اس سے متاثر ہوتا ہے خود اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی اور دوسروں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی اب تو باقاعدہ یہ ایک فن بنتا جا رہا ہے کہ سوچ کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جائے ہیپناٹزم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے کیسے سلا دیتے ہیں وہ کیسے ہیپناٹائز کرتے ہیں بار ہاں سو, سو, سو جاتا ہے انسان بی بی کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں لیکن یہ ایک بات کہ اب تم سو جاؤ گے اب تم سو جاؤ گے وہ انسان سو جاتا ہے تو سوچ کی بھی ایک پاور ہوتی ان بنیاد جو کہا گیا یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ ویسے ہی کام کرنے لگیں گے جیسی نیت جیسے کہتے نا جیسی نیت ویسی مراد تھاٹس بیکم تھنگس یس جی ہاں وہ بھی سوچ کا ہی حصہ ہوتا ہے تو بہرحال عقل کی بات بھی ہم نے پہلے کی تھی اور اب سوچ کی بات مثبت سوچیں مثبت بولیں تھنک پازیٹیولی اسپیک پازیٹیولی ایکٹ پازیٹیولی ایون ری ایکٹ پازیٹیولی نہیں سے بات نہیں شروع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نا نہیں کہتے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نا کہہ دیتے نا تو پھر وہ چیزیں نا نا نا ہونے لگتی ہیں اب اس میں وہم میں نہیں پڑ جانا اچھا یہ کہہ دیا تھا تو پھر ایسا ہو گیا لیکن اس پہلو کو مد نظر ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اتنی آسانی سے آنے کا نہیں کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں عمومی طور پر لوگوں کے سوچنے کا انداز منفی ہے ہر ایک کی صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں ہر ایک کی صرف خرابیوں پہ نظر رکھتے ہیں ہر ایک کی صرف بری باتیں یاد رکھتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیے کہ کیا محبت اور نفرت اکٹھی رہ سکتی ہے کسی دل میں نہیں رہتی نا لیکن بازو کا دونوں طرح کی فیلنگ آنے لگتی ہیں کسی کے بارے میں ہوتی ٹائمز آپ محبت کرتے ہیں، ایک آپ کو بری فیلنگ آنے لگتی پھر یاد رکھے کہ جب یہ دونوں کٹھی ہو جائیں گی نا اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نفرت محبت کو نگل جائے گی عموماً نفرت غالب آ جاتی ہے پھر محبتیں چلی جاتی ہیں. تو نفرت کو پیدا نہ ہونے دے لیکن اگر کسی کی رویے کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو بھی اسے نکالنے کی کوشش کریں اسے مائنس کریں کیونکہ اگر وہ آ گئی نا اور اس نے ذرا بھی جاڑ پکڑی تو اس نے محبت کو کھا جانا ہے ایز اے ٹیچر ایز اے مدر خواتین جو ہے وہ ایک ماں کا رول تو ادا کرتی ہے نا آپ دیکھیں کہ ایک ماں دن میں ایوریج نو کتنی دفعہ کہتی ہے بچہ ہاتھ لگاتا ہے نو no. وہ جانے لگتا ہے نو no. وہ بیٹھنے لگتا ہے نو نو ہر چیز میں نو no. وہ کیا سیکھتا ہے نو no. خود ہم سب اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہم دن میں کتنی بار منفی جملے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مثلا میں یہ کورس کر ہی نہیں سکتی میں یہ پڑھ ہی نہیں سکتی مجھ میں کوئی چینج آ ہی نہیں رہی مجھ میں کوئی چینج آئے گی بھی نہیں میرا عمل نہیں بدلے گا میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی مجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے یہ فائدہ ہوگا بھی نہیں جو لوگ یہ سینٹینس بولیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے جا کر کیا اللہ کی کتاب میں شک ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے بارے میں اتنے بے یقین ہے اتنے بے اعتماد ہیں کہ آپ بدلیں گے نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے وہ آئے تو یہ سب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کانفیڈنٹ نہیں ہیں یا ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے وہ بھی ایک منفی جملہ ہے اعتماد تو ہمیں کرنا ہی اللہ پر ہے توفیق تو وہ دیتا ہے بھروسہ تو اس پر ہے یہ سب مایوسی کے جملے ہیں یہ منفی جملے نہ شکری کے جملے اللہ کا وعدہ ہے ل ان شکر تم ل اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا مثلاً اگر آپ کو ایک میل کا فاصلہ طے کرنا ہے اور ابھی تک آپ صرف ایک قدم اٹھا سکیں اونلی ون اسٹیپ تو اس پر آپ مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا ہے اور ایک ہزار میل کا سفر کرنے والا بھی ایک اسٹیپ سے ہی سفر شروع کرتا ہے کوئی جلدی چل لیتے ہیں کوئی آستہ چلتے ہیں لیکن چل تو رہے ہیں جو چلتا ہے وہ منزل پہ پہنچتا ہے وہ جو ٹارٹائز کی کہانی اس میں کیا سبق ہے اصل چیز ہے چلتے رہو ڈو ناٹ اسٹاپ یور جرنی کی جہاں آپ بیٹھ گئے جہاں آپ رک گئے جہاں آپ پلٹ گئے جہاں آپ واپس آ گئے وہاں آپ نے اپنے آپ کو کاٹ دیا ختم کر دیا, کل کر دیا. پیچھے نہیں ہٹنا جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے میں کتنی خرابیاں آپ کو پتہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس لیے جو کام ہمیں کرنے کا ہے اور جو سیرت کا اصل سبق نظر آ رہا ہے ہم سب کو کیا ہے کہ بی ان ایچ ان ایوری سچویشن اٹ ایوری سٹیپ ہر جگہ اور ہر چیز کے اندر خیر دیکھیں اگر ہمیں یہ شک ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے تو اس میں خیر کی بات کیا ہے کہ ہم امپروو کرنے کا سوچیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا کہ جب ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نہیں کر پا رہے تو ہماری ایفرٹ تیز ہونی چاہیے نہ کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے کیا اگر صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے یا ہمیں ایمان کی طرف کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ تو ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ مجھ میں کمی ہے اور وہ احساس اس لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں وہ احساس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور پیچھے ہو جائیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ابھی جو راسٹ کے ویک آیا تھا اس میں باہر سے نان مسلم سے کسی سے ڈاکٹرز آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پیشنٹ کی پریکٹس کرواتے تھے جس میں کچھ ورڈز بولتے تھے اور پیشنٹ کو کہتے تھے کہ وہ ریپیٹ کریں اور جیسے باڈی کو کسی بھی حصے کو ڈفرینٹ کو ٹچ کرنا تو اس سے ان کی پریکٹس اس طرح کی ہوتی تھی کہ ان کو پین فیل نہیں ہوتی تھی تو وہ ہم بات کریں کہ ہماری تھنکنگ اور ایکشن تو الٹی وہی ہمارا جو ہے ایکشن بن جاتا ہے تو یہ میڈیکلی بھی پہلی حدیث یہی ہے کہ نمالا معلوم جیسے نیت کرو گے ویسے वैसे عمل ہونے لگیں گے پھر سوچ پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں جن لوگوں نے اس موقع پر حصہ لیا تھا اس عمرے کے لیے گئے تھے اور جو بیت میں شریک ہوئے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نیلا پھر امید کی بات ہے انیلا ارجو اللہ ان شاء اللہ احد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا میں نے کہا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ابھی حضرت حفصہ کی روایت ہے خاتون کا سوال ہے کیا اللہ تعالی یہ نہیں فرماتا اس سے ان کے علم کا اندازہ لگائیں کسی بھی انسان کے سوال سے اس کی سمجھ اور اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کیا کہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتا کہ تم میں سے ہر شخص اس میں وارد ہوگا وہ ان منکم الا واردھا صورت مریم میں آتا ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایت پڑھتے ہوئے سنا ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل بڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی گزرنا تو سب کو ہے اس جہنم سے لیکن متقین بچ جائیں گے لہذا اہل الدیبیہ کے لیے جنت کی بشارت ہے ایک طرح سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے فرمایا آج تم زمین والوں میں سے سب سے افضل ہو آج تم زمین والوں سے یعنی ساری زمین والوں سے افضل ہو کیا اس تعریف سے صحابہ کے اندر کوئی تکبر آ گیا یا یہ تعریف نہیں کرنی چاہیے یہ بھی کیا ہے اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو اسٹروکس ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرے اس کو شاباش بھی دینی چاہیے ویل ڈن ایکسیلینٹ بہت اچھا کیا بہت خوب یہ کیوں کیا یہ کیوں کہا آپ نے اور ایسا کیوں کرتے تھے آپ کیا انسان کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے جی ہاں ان کا تو حوصلہ بڑا ہوا ہی تھا ہم جیسوں کبھی بڑھے کہ ان کو کیوں افضل کہا جا رہا ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ پر ہو ٹاپ کرے لوگ بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ میں ہمیشہ ٹاپرز میں سے رہا کس چیز میں ٹاپر میں رہے آپ ٹاپرس تو یہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہدیبیا کے سفر میں جہاں اتنی پریشانیاں تھیں اور اتنی مشکلات ہو رہی تھیں اور اتنے سیٹ بیک ہو رہے تھے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معجزات بھی ظاہر ہوئے تھے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہدیبیا کے دن لوگ پیاسے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا یعنی پانی کا وہ جو ہوتا ہے بیگ جس سے آپ نے وضو کیا اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے آپ نے فرمایا کیا بات ہے انہوں نے کہا جو پانی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ ہمارے وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں بس اتنا ہی پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا چنا ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا میں نے پوچھا آپ سب کتنی تعداد میں تھے جابر کہتے ہیں اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا ہم اس وقت پندرہ سو تھے صحیح بخاری کی روایت ہے 3576 یعنی صحیح روایت ہے صحیح سٹوری ہے اور یہ آپ کا موجزہ تھا برائے ازم رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ ہدیبیہ کے دن ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے اب یہ چودہ سو اور پندرہ سو دونوں روایتیں ملتی ہیں شاید ایک ایک کو گنا نہیں گیا تھا یا چودہ سو پہلے تھے اور میں بھی مکہ سے جب وہ خواتین آ گئیں کچھ اور لوگ آ گئے تو پھر پندرہ سو ہو گئے یا نکلے چودہ سو اور راستے میں کچھ اور لوگ مل گئے تو اس لیے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے تاریخی روایات میں بعض اوقات ہر شخص کا اپنا ایک اندازہ بھی ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ ہدے ایک کنواں ہے ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا یہاں تک کہ اس میں قطرہ بھی باقی نہ رہا سارے اتنے سو لوگ ایک کنویں پر گزارا کریں تو مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کے پانی کی دعا کی اور پانی سے کلی کر کے کوئے میں ڈال دی ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ کنواں پانی سے بھر گیا پھر ہم نے خوب پانی پیا اور سیراب ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے یعنی سب کو پانی کافی ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنے معجزات ہیں ان میں بھی ایک بہت مثبت پہلو ہے ان کے بھی اپنے بہت سے فوائد اور اس میں بہت سے نتائج ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر موقع پر اس طرح کے جو مسائل ان کو پیش آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے آپ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرتے تھے کبھی اس کے لیے دعا کرتے کبھی اس کے لیے کوشش کرتے کبھی اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے ایک غیبی تائید آتی ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے کہ جہاں بھی حالات تنگ ہوں جب دعا کریں تو یقین ایسا ہو کہ بس اب یہ کام ہوا کہ ہوا جیسے کچھ لوگ نکل رہے تھے نا سلاۃ الستخا کے لیے تو ایک شخص نے امبریلا لے لیا اس نے کہا کہ بارش جو ہونی ہے یعنی ایسا یقین ہو کہ اللہ سے مانگا ہے اور وہ ضرور دے گا پھر یہ کہ یہ بیعت کس چیز پر ہوئی تھی موت پر بیعت ہوئی تھی کہ مرنے کے لیے راضی ہیں تو گویا ایک طرح سے جب ان کی نیت ہو گئی اس کے لیے تو ایک طرح سے وہ شہید ہی شمار ہوئے کہنا ملام یاد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ سب شہید تھے لیکن انہیں بلایا اسی کے لیے گیا تھا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ اس میں ملتا ہے سلمہ بن الکوا کا وہ کون تھے جو گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے اتنی زیادہ تیز رفتار تھے سوچتے ہیں کہ اگر آج ہوتے تو کوئی اور وہ جو مقابلے ہوتے ہیں نا وہ سالانہ اولمپک اولمپک میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا ان سے